نبی اللہ آلک نور اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت اور ادب کے حوالے سے عقائد کا بیان جاری تھا لازل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ شان اقدس میں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں عدم میں ڈوبے ہوئے ہوں کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو ہو کبھی زبان پر نہ لائے اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں کلی اس کا بتا دیا تھا آپ کو بلکہ کیا کہے یا نبی اللہ کہ یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ کہ یا رحمت اللّہ علم. جو بھی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ کا القابات ہیں ان سے یاد کرے نام لے کر سرکار کو پکارے نہیں ندا نہ کرے اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو زہے قسمت کے چل مدینہ کا سفر ہو تو روزہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے دست بستا جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوں اس طرح نماز میں ہاتھ بانتے ہیں نا اس طرح ہاتھ بانتے ہیں کھڑا ہوں سر جھکائے ہوئے صلاة و سلام عرض کرے بہت قریب نہ جائے نہ ادھر ادھر دیکھے اور خبردار خبردار آواز بھی بولند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے اکارت ضائع ہو جائے برباد ہو جائے اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال, و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی دعوت ہے اس وقت روئے زمین پر دعوت اسلامی وہ واحد ایک ایسی سنیت سنیوں کی ایک ایسی تنظیم ہے تحریک ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افوال اور آپ کی سنتوں کا پرچار کر رہی ہے تو در پردہ گویا کہ صدر الشریع یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے واپس آ جاؤ تو اچھا یہ جو پیچھے بیان کیا گیا کہ مدینہ طیبہ اس طرح حاضری ہو وغیرہ وغیرہ تو اگر اس کا تفصیلی بیان سننا چاہتے ہیں تو ابھی گذشتہ جمعرات ہے مکتبۃ المدینہ نے ایک کیسٹ جاری کی ہے اس کا نام ہے تصور مدینہ آپ نے اجتماعات میں امیر سنت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اس میں تصور مدینہ ہوتا ہے نا دعا سے پہلے ذکر کے بعد وہ تصور مدینہ آپ نے سنا ہوگا وہ بھی اپنی جگہ پر منفرد ہوتا ہے لیکن یہ جو تصور ہے مدینہ کی کیسی ٹائیے نا یہ اپنی مثال آپ ہے اس کو سنیں انشاءاللہ اللہ بےڑا پار ہو جائے گا بہت ہی بہترین انداز میں مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے پیچھے مطلب وہ بیک گراؤنڈ میں ناطے بھی چل رہی ہیں اور زبردست کیسی ٹھائیے بہت ہی بہترین کیسی ہے تو اس کو سنیں گے انشاءاللہ شاء مدینہ کی یاد تازہ ہو جائے گی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو خواہ قول ہو خواہ فعل ہو خواہ کوئی عمل ہو یا کوئی حالت ہو اس کو جو ب حقارت دیکھے گا کافر ہو جائے گا حضور کی ادا رب کو پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر عمل اللہ کو محبوب ہے قرآن پاک میں حضور کے انداز کا بھی بیان کیا گیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی کی یہ خواہش تھی کہ ایک عرصے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے قبلہ قبل اول جس کو کہتے ہیں خواہش یہ تھی کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے اس خواہش میں وحی الہی اللہی کے انتظار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے کب ہو سکتا ہے وہی آ جائے یہ پیغام آ جائے یہ حکم آ جائے تو سارے اخد اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ نے محبوب کی اس انداز کو اتنا پسند فرمایا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرا لوبا وج ہی کافی سما محبوب کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی فعل ہو کوئی بھی حالت ہو اس کو جو بہ نظر حقارت دیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا جو حالت اللہ کو پسند ہے جو عمل اللہ کو پسند ہے جو قول اللہ کو پسند جو فعل اللہ کو پسند اس کو نظر حقارت سے دیکھنا گو اللہ کی پسند کو جھٹلانا ہے تو کافی نہیں ہوگا اس ہاتھ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اللہ زبل کے نائب مطلق نائب خلیفہ کو کہتے ہیں، تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہے کریں جسے چاہے دے جسے جو چاہے واپس لے تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں تمام جہاں ان کا محکوم ان کے زیر حکومت اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں حضور صرف رب کے محتاج ہیں کسی اور کے محتاج نہیں تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے ایک صحابی اور ایک صحابیہ کے نکاح کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنا کا خنا سے نکاح ہو جائے تو کچھ کیلو کال کیا گیا اس معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ پاک کی عائد نازل فرما دی وما کان علم علا محمن اضا قد المرن الحم الخیرۃۃ اللہ رسول امراً یقون الحم الخی تو کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی حکم دے دے یہ کر لو تو اب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی شان اب یہ نہیں کہ وہ اپنے معاملے کو اختیار کرے اب اس کا کوئی اختیار اب اس کا کوئی اختیار نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیے کرنا ہے بس کرنا پڑے گا اب اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں سرکار نے فرما دیا تیرا نکاح یہاں ہونا ہے اب وہ یہ کہے کہ نہیں میں فلاں جگہ نکاح کروں گا اس کو اس بات کا اختیار نہیں حالانکہ شریعت متحرہ ہی کی جانب سے بالغ مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرے ماں باپ بھی اگر اس کو روکتا ہے تو ماں باپ کے رکے بغیر بھی اگر اس کو نکاح کر اس کا نکاح ہو جائے گا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہوگا لیکن یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب یہ نکاح یہاں ہوگا تو اب اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مسلمان کو اس بات کا اختیار ہے کہ بیک وقت چار نکاح کر لے چار نکاح کا اختیار خود قرآن پاک سے ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ فاطمہ اور تعالیٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کریں گے تو جس کو جو چاہیں عطا فرمائے جسے جو چاہے واپس لے لے سارے جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا ٹالنے والا کوئی اس در کسی نے کہا کہ میں تین نمازیں پڑھا کروں گا ٹھیک ہے آ اسلام قبول کر لے اسلام قبول کرتا ہوں نمازیں تین پڑھا کروں گا قبول فرما دیا اس کو نمازیں پانچ فر اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکومت کی طرف ثابت دلالت کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں بہت سارے سے واقعات ہیں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مرد کو سونا پہن آرام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ میں کیسر اور کس کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو جب کیسر و ہوا تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کنگن پہنے کہ سرکار کا فرمان پورا ہو حالانکہ سنا پھرنا مرد کو حرام ایک آدمی کی گواہی نئی قابل قبول ہوتے جب تک دو آدمی گواہی نہ تھے ایک صابی سے فرمائے کہ ان کی گواہی دو گے قائم مقام تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں جمع کی جاری رہی تھیں جمع ہو رہی تھی تو ایک صحابی ایک آیت لے تو ہر سے گواہ طلب کیے تو ان کے پاس تو کوئی گواہ تھا نہیں یہ خود ہی گواہ ہے تو آپ گواہی دیں پھر اس کو قرآن پاک کی آیت میں شمار کیا جائے گا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے تو کوئی گواہ نہیں تو اس کو کیسے رکھا جائے تو کھڑا کہ جی آپ کھڑے ہو جی کھڑے ہو جائیے کیا اس بات کی گواہی دیتے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ اگر کسی معاملے میں گواہی دے تو ان کی گواہی دو کا قائم مقام ہے جی ہم ہاں نے سنا تھا تو ٹھیک ہے پھر میری گواہی دو کا قائم مقام ہے اس کو قرآن پاک کے عیت میں شامل کر لیجیے تو اس طرح کے معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو چاہتا فرما دیا جس سے جو چاہا واپس ان کی ملک ہے تمام جنت ان کی جاگیر ہے ملکوت السماوات زمین و آسمان کی بادشاہ زمین و آسمان کا ملک حضور کے زیر فرمان جنت اور نار کی کنجیاں دستے اقدس میں دے دی گئیں رس کو خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے ایک حصہ تشریعہ حضور کے قبضے میں کر دیے گئے جس پر جو چاہے حرام فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال اس کی مثالیں بھی گزر چکے اور جو, چاہ جو فرض چاہیں معاف فرما دیں سب مثالیں گزر چکے سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا روزِ میسا تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا آحد لیا گیا ایک قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے تیسرے بارے کے آخری رخو کی ابتدائی آیا تھا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اروا میں یعنی ابھی انبیاء کے کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا اس عہد کو کہنے میتاب کہتے تو وہ عہد کیا لیا تھا اس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء کو جمع کر کے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور پر کی مدد کریں اور اسی شرط پر ایمان لانے اور مدد کرنے کی شرط پر یہ منصب اعظم یعنی نبوت کا منصب ان انبیاء کرام کو عطا کیا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں انبیاء کے بھی ندی اور تمام ابیا کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب نے اپنے آہد کریم میں حضور کی دیابت میں کام کیا یعنی سب نے اپنے اپنے دور میں کس کی نیابت یعنی کس کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو متبر فرمایا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا پھر اس نور کے صدقے میں ساری کائنات کو منبر فرما دیا تو بعی معنی اس معنی پر ہمارے پیارے آقاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ پسری فرمایا یعنی حضور کا نور ساری کائنات میں جلوہ گر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور اور اپنے نورانیت اور روحانیت کے دبار سے ساری کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و نازر ہیں نورہ یگ شل بلاد مشار مثال دے رہے ہیں جیسے کہ سورج آسمانوں کے بیچوں بیچ ایک گو جا کے ٹھیک ہے سورج کتنا ہے ایک ہی ہے لیکن اس کا نور سارے عالم ساری دنیا کے شہروں کو خواہ مشرق و خواہ مغرب ہو، سارے عالم کو وہ روشنی فراہم کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ہے مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں لیکن آپ کا نور سارے عالم میں اپنی روشنی پہنچا رہا ہے یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا ورنہ سورج کو بھی روشنی سرکاری کے صدقے میں مل رہی ہے مگر کوے باتین کا کیا علاج جس کا باتین ہی نہیں اندھا ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا گرنا بینت بروزے شپر چشن, چشم چشمہ آفتاب راچے گنا کوئی اگر دن کی روشنی میں بھی آفتاب کا انکار کر دے تو وہ انکار کرنے والا کون ہوگا اندھا ہی گئیں گے نا اس کو پہ تو اندھا ہے نظر ہی نہیں آرہا ہم انکھیاں رہے میں نظر آرہا ہے کہ سورہ جروشی نہیں ہے تو اندھا ہے تجھے پتہ ہی نہیں جلنا کہ سورہ جروشی نہیں در ہے تو انکار ہی کرے گا تو ایسے جو حضور کی روحانیت اور نورانیت کا انکار کرے وہ بھی دل کا اندھا ہے تو یہ اندھا اور اس اندھے سے زیادہ احمق کے کلائے گا مسئلہ ضروریہ انبیاء کرام علیم و صلات و سلام سے جو لغزشیں واقع یہ پیچھے تفصیل بیان ہو چکی یعنی اسمت انبیاء کا جب تذکرہ ہوا تھا انبیاء کرام معصوم گناہ ان سے نہیں ہوتے تو اس وقت یہ تفصیل ہو چکی تھی کہ آخر میں بطور تب بھی مزید اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے انبیاء کرام علیم السلۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام حرام حرام, حرام اور سخت حرام اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال ملاز و جل ان کا مالک ہے جس محل پر جس جگہ چاہے جس طرح چاہے تعبیر فرمائے وہ اس کے پیارے بندے اپنے رب کے لئے جس قدر چاہے اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تعبیر فرمائے دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا اس کو اس مثال نے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ گھر میں میاں بیوی بی کا جھگڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو شوہر نے غصے میں آ کر بیوی بی کو دو چار سنا دی بے وقوف خوب سنا دیا وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی اس نے بھی کہہ دیا تو بڑا سیاڑا ہے تو بھی بے وقوق ہے تو بھی نالک ہے اس نے بھی کہہ دیا اب یہ ساری گفتگو سارا لڑائی جھگڑا جو تھا وہ ان کا بیٹا بھی سن رہا تھا ٹھیک ہے نا اب بیٹے نے کیا کیا ایک بھرے جتم یا بری محفل میں دو چار لوگ جمع تھے خاندان کے اس نے کہا اپنے ابو کو پکار دیا نالائک ادھر یہ اپنی ماں کو پکار رکھا رہے نالک ادھر تو آپ اس کو کیا کہیں گے کیا کہیں گے اس کو بےد بھی کہیں گے نا تو وہ بیٹا کہے گا ارے یار آپ کمال کے آدمی یار بھی کہتے ہو اس کو میرا ابا میں نے خود سنا ہے اپنی ماں کو نالائک کہتا ہو تو میں نے کہتا تو کیا ہو گیا میرا ابا نے کہا تھا تو میرا ابا کہ صحیح کہتا ہوگا یار تو میں نے ابا کو نالائک کہتا تھا تو میں نے کون سا مطلب جرم کر دیا تو میری ماں نے خود کہا تھا ایک دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ کہتے تو وہ ان کا معاملہ ہے تجھے کہنے کی ضرورت کس نے دیئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امبیا کے لئے جو الفاظ استعمال کرے وہ مالک ہے وہ مالک الم اطلاق ہے جو چاہے جس طرح چاہے تعبیر فرما اس کو کسی نے نہیں روکا وہ کسی کو اس کو روک بھی نہیں سکتا فا لوری جو چائے کرے اسی طرح انبیاء اکرام علی صلاحۃ وسلام نے اپنے لئے آجزی اور کساری کے الفاظ استعمال کیے رب کی بارگاہ میں جو آجزی اور کساری کی تو وہ ان کا انداز ہے ان کا معاملہ ہے دوسرے اس سے سند یعنی دلیل نہیں بنا سکتے جس طرح وہ آپ کو بتایا مثال لی تو دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے انبیاء کرام کے لئے تو میں بھی اگر کہوں تو کیا ہر اس کو اس کو کہیں گے تجھے اتنا بڑا حرج ہے کہ تو سخت حرام فیل کا مرتکب ہو جائے گا تو کوئی دوسرا اس کو سند نہیں بنا سکتا ہے کہ محبوب اور مہب کا معاملہ ہے محبوب جس طرح چاہیں آجزی کریں مہب جس طرح چاہیں ان کو الفاظ سے پکارے ان کا معاملہ ہے ہمیں سند نہیں بنانے سے ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم آجزی اور ان کے ساری کریں اور ادب والے الفاظ استعمال کریں ٹھیک ہے دوسرا ان کلمات کو سند دلیل نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاق کرے گا صنعت بنا ہیں اللہ نے فرمائے تو میں بھی کرتا ہوں تو اس کو کیا ہو کرے گا وہ تو وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت اور لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے ذلت اور لغزش کے معنی ہے ٹھیک ہے ان کے جو افعال ہیں امبیا کے جن کو ذلت یا لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی خطا جس کو کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہزارہ حکم و مسالے یعنی ہزارہ حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی تو یہ ہزارہ مسالے پر مبنی ہزارہ فوائد و برکات پر مسمر پھل دیتی ہے اب ایک مثال سے ہم سمجھا رہے ہیں دیکھیں ایک لفظش انبیاء جو آدم علیہ السلام سے ہوئی ایک خطا ہوئی تو اس کو دیکھیں کیا اس کی برکتیں ظاہر ہوئی اگر وہ نہ ہوتی تو آدم علیہ سے نیچے تشریف نہ لاتے پر تشریف نہ لاتے یہ نہ آتے تو پھر دنیا بھی آباد نہ ہوتی یہ نہ آتے تو کتابیں بھی نہ, اترتی نہ رسول آتے جہاد ہوتے تو یہ لاکھوں کروڑوں مصوبات فواب کے کام کے دروازے بند رہتے ان سب کا فتح باپ ان سب کے کھلنے کا سبب کیا بنا خطۂ آدم علیہ سلاۃ والسلام کا یہ نتیجہ مبارک ثمرہ ہے بال جملہ امبیا علیہ و والسلام کی لغزش من و تو کی شمار میں ہمارا آپ کا کس شمار میں ہے ان کی لغزشیں کا معاملہ کیا ہوتا ہے صدیقی حسنا سے افزر و لانا ہے جو صدیقین کا مرتبہ ہوتا ہے نا ان کی نیکیوں سے بھی انبیاء اکرام کی لغزشیں افضل اور ہے خطۂ اجتہادی کا اس کو نام دیا گیا کیا نام دیا گیا خطۂ اجتہادی اسی کو یہ کہتے ہیں حسنات البرار سیئات المقربین صدیقین کے حسنات سے افضل اور ہے اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کی حضرت سعید الہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا کیا ہے بھائی سنت ہے وضو میں نیت کرنا کیا ہے سنت ہے اور امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا فرض ہے وضو میں نیت کرنا کیا ہے فرض ہے اب امام شافی کا مقل وضو میں اگر نیت نہیں کرتا تو اس کا وضو ہوگا نہیں ہوگا وزو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد وضو میں نیت نہیں کرتا تو اس کی اس کا وزو ہو جائے گا ہو جائے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن دیکھئے دونوں میں کتنا فرق ہے ایک کے مسلگ کو لیا جائے ایک کی بات کو لیا جائے تو اس کا وزو ہی نہیں ہوتا اور ایک کے مسلق کو لیا تو وزو ہو جاتا ہے اب دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہوگی نا ایسا تو نہیں ہوگا دونوں کے دونوں بیق وقت صحیح ہو اب صحیح کون اب امام آزم کی طرف چلتے تو ان کے دلائل بھی ہے یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل امام شافی کی طرف چاہتے تو ان کے بھی دلائل ہیں ان کے بھی دلائل کم نہیں یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل اب دونوں کے پاس دلائل ہیں دونوں حدیثیں بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں اب کے پاس دلائل ہیں تو ضرور ان میں سے ایک درست راہ کی طرف ہے بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے اور ایک سے خطا واقع ہو رہی ہے. ایک سے کیا واقع ہو رہی ہے خطا واقع ہو ہے تو اس خطا کو کہہ دیں گے خطۂ ایجت ہادی کیا کہہ دیں گے یعنی انہوں نے حدیثوں میں غور کیا تفکر کیا صحابہ کرم کے معاملات کو دیکھا قرآن و حدیث پر ان کی گہری نظر ہے پھر اس سے جو مسئلہ انہوں نے نکالا اس میں ان سے خطا ہوئی کسی بھی ایک سے کیا ہوئی ہے خطا ہوئی ہے لیکن چونکہ انہوں نے غور و فکر کر کے قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہوئے ایسا کام کیا ہے اس خطۂ اج پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے تو اس لیے امام شافی بھی گناہگار نہیں ہے نہ ان کا مقلد گناہگار ہے امام اعظم بھی گناہگار نہیں ہے ان کا مقلد بھی گناہگار نہیں ہے تو جب ایک عام انبیاء اکرام کے مقابلے میں ایک عام شخص کہ جس کو اللہ نے ایسا مرتبہ عطا کیا تو اس کو امام اعظم بنایا کسی کو امام شافی بنایا ان کے مقلد دنیا میں پھیل گئے ان سے جب خطۂ اجتحادی ہو تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے تو کرام کا معاملہ تو بہت ہی ارفا والا ہے تو ان سے خطۂ اجتہادی ہو تو ان کو ثواب کیوں نہ ملے تو یہ خطہ اجتہادی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے خطۂ اجتہادی اتنا صحابہ کرام کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ابھی آگے آ رہا ہے یعنی آپس میں جو بھی رنجشیں وغیرہ ہوئی ہے یہ سب کی سب کس بات پر مبنی ہے خطۂ اجتہادی پر مبنی ہے تو جس نے درست راہ اختیار کی بالکل ٹھیک راہ پر پہنچا اس کو تو ثواب ہے ہی جو خطۂ اج اتحادی کر بیٹھے ان کو بھی ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا تذکرہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی حد تک ہے عام اجتماعات میں اور بیانوں میں اس کا تذکرہ کرنا یہ ہے حرام حرام حرام سخت حرام, حرام ہے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے مجھے لوگ پھر امجیا کرام کے بارے میں نہ کیا کیا عقیدہ رکھنے لگیں تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ امجیا کرام کی شان اور عظمت کے گن گائے جائیں القابات اچھے بیان کیے جائیں اور وہ واقعات اور وہ روایتیں بیان کی جائیں کہ جس میں ان کی شان اور عظمت کا زیادہ ظہور ہے ایسے واقعات نہ بیان کی جائے جس میں ان کی خطاؤں کا تذکرہ موجود ہے مٹے مٹے سنائے مدنی مقصد کیا ہے انشاء اللہ بیان تیار کرنے میں یہ ہے کہ جو عبارت کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس عبارت کی نقل کرے یا اس میں عقل کو دخل دے اپنی جانب سے معنی یہ نکالے یا اپنی جانب سے جملے کو خوبصورت زوردار بنانے کے لیے اس کے اندر اضافہ کرے جس طرح بھی اسلام بھائی نے بتایا اس طرح وہ بیان مطلب کیا معیار کیا ڈائری دیکھ کر بیان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے رہنمائی فرمائیے اچھا آپ یہ بتائیے کہ خوبصورت جملے اور اچھے الفاظ کو جمع کرنے کے مطلب جستو جملے اپنے اپنے الفاظ دکھ لیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کس کی تحریر ایسی ہے کہ جس میں خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کس کی تحریر ہے جب آپ خود اقرار فرمائی رہیں گا امیر سنت کی تحریر میں خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں ادب کا ذوق ہوتا ہے باقی ادبی انداز میں ایک تحریر ہوتی ہے تو اس تحریری کو اپنا دیا جائے امیر رسلت کہ رسالے کم و بیش بیانات کے اور دیگر رسالے ملا کر تقریباً کچھ ساٹھ یا ستر کی تعداد ہے اور مکتبے سے آپ لے اس طرح فیضان سنت فیضان رمضان اور یہ پیٹ کا کفلے مدینہ یہ تین کتابیں مزید آپ انہیں کتابوں کو بیان کا معیار بنا لیں آپ کو خوب خدا کا بیان کرنا ہے امیر سنت کے فیضان سنت کے دو چار واقعات کی فوٹو کاپی وہ منو ان الفاظ وہی کہ وہی آپ یا تو لکھ لیں یا اس کی فوٹو کاپی کروا پیٹ کے قفلے مدینہ سے دو چار حکایتیں لے لیں اس طرح دیگر بیانات کے رسالے دو دیگر رسالے فیضان رمضان سے کچھ حکایت کے رسالے لے لیں اور وہاں سے من نقل کر کے آپ کا پورا بیان خوف خدا کا تیار ہر عنوان پر فیضان سنت پیٹ کے قفل مدینہ مین سنت کے رسائل آپ کو بیان بآسانی با تبکل کا بیان نفس کا بیان خوف خدا کا بیان عشق مصطفیٰ کا بیان صحابہ کرام کی قربانیوں کا بیان یہ پیٹ کے قفل مدینہ میں سب ہے سب بیان جو جو حکایت ہے آپ کو پتا چلتی جاتی ہے کہ امیر اسنت فلاں بیان میں بھی کہی تھی تو کیسیٹیں بھی لے لیں جو جو امیر وسند فرماتے جاتے ہیں وہ اتارتے چلے جائیں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں داخل نہ ہی ہماری کامیابی ہے جب ہی ہماری عافیت ہے ورنہ تو پھسر جانے کا خطرہ ہے مدینہ رنگ او یا مقرر جب امبیک رام کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ان کا استعمال موسا نے فرمایا عیسیٰ نے کہا تو اس اس میں ایک ہے اچھے اچھے القاب بھی یا حضرت, سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے, علی نے دائرے میں بیان کر مدینہ آ, انفرادی کوشش کرنے میں سامع بھائی جاتا ہے ان کے والد صاحب سے بات کرتا ہے تو والد صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ م... مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ میرا یہ بچہ رایق پر نہیں آ سکتا یوں نہیں آ سکتا کہ ایسے ہی اس کے کہنا وہ حضرت نو علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھا رہے تھے کہ بھئی جس طریقے سے اس طریقے سے اس... نا... انفرادی کوشش کس طریقے سے کرنے چاہیے مدنی قافلہ کورس کر لے قافلہ مجلس صاحب کو قبول فرما لیں گے ابھی آتا ہوا. سرکار علیہ السلط وسلام ہر جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں حضور اس کے بارے میں کچھ احشاط فرمائی ہے اس کی مثال تھی نا سورج کی, کی سورج ایک ہی ہے اور اس کا نور ساری کائنات کو منور کر رہا ہے ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف تشریف فرمائے مدینہ منورہ میں اور آپ کا نور ساری کائنات میں جلوہ کرے جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت ہے چلے بھی جاتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہونا حضور اس طرح سمجھائیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے مظہر ذات الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات ہے مثلاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کو دیکھیں آپ کیا شان قدرت ہے آپ جن کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلا تو جب اللہ کی ایک مخلوق جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کی قدرت کا یہ عالم ہے تو خود خالی کی قدرت کتنی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح حضور کے ہر صفت کو دیکھتے چلے جائیں علم غیب کو دیکھ لیجیے آپ کی علم و برلدوباری کو دیکھ لیجیے آپ کے مہربانی کو دیکھ لیجئے آپ کے رحمت اللہ علیہ مین ہونے کو دیکھ لیجئے جو بھی صفات ہے سرکار تو جب مخلوق میں سے وہ شخص وہ ہستی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کا یہ مقام اور مرتبہ تو خود کی شان کیا ہوگا تو مظہر اس پانا پر ہے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا اس طرح کا مفہوم بیان کیا نائب مطلق کی وضاحت آگے جو مثالیں دیں گے اس اسی کی وضاحت کے سلسلے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اضا وضل کے خلیفہ آعظم ہے ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے حضور علیہ صلاۃۃ وسلم کیا ہے خلیفہ اعظم ہے. تو اللہ ازہ وجل کی جانب سے ان کو اختیارات دیے گئے جو کام اصل ذات کرتی ہے اللہ از کی ذات کے جو کام ہے اللہ تعالیٰ تصروف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اللّہ تعالیٰ دیتا ہے عطا فرماتا ہے لے لیتا ہے واپس لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات اپنے امبیائی کرام کو بھی عطا فرمائے تو اسی کی وضاحت گزری کہ جس سے جو چاہیں لے لیں جس کو جو چاہیں عطا فرما دے جس کے لیے جو چاہیں وہاں فرما دے جو چاہیں جس پر چاہیں فرس, فر فرس فرما دیں یہ مفہوم ہے نائب مطلق کا مطلق ہے کسی قید کے بغیر ہے کوئی قید نہیں ہے ہمارا مدی مقصد کیا رکھ رہے ہیں بھائی ان